لوگوں کو نہ پتہ چل جائے لوگوں میں بدنامی نہ ہو جائے تو اس پہ اس کو شرمندگی ہوئی کہ افو مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں من اجل ذالق اسی طرح بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا ومن آہیا فق ان آہ انّا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی ایک کو زندگی دینا ایسا جیسے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا آپ نے کوئی بلڈ ڈونیٹ کر دیا یا آپ نے کچھ پیسے دے دیے کسی کے علاج کے لیے یا اللہ کے فضل سے آپ ڈاکٹر ہیں جو کہ نوبل پروفیشن ہے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے بہت بڑی چیز ہے اس لیے کہ وہی تو ہیں جو کہ جان بچاتے ہیں اتنا بڑا اس کا اجر ہے تو یہ پروفیشن کو بھی انسان اگر اللہ کی خاطر کرے تو وہ سارا وقت اس کا عبادت میں ہے جو اپنے پروفیشنز کے اندر ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں وہ سب اپنا وقت عبادت ہی میں لگا رہے ہیں ولاق رسول و نابلبیہ نعت فم ان کثیر ہم لا لمصرفون مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں ذاتیاں کرنے والے ہیں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 جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا ائو حلدی نہ منو اے جو ایمان لائے ہو اتقلّہ اللہ, اللہ کا تقوع اختیار کرو یہ دیکھیے قرآن کا انداز کوئی قانون شریعت کا نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو اگر تقوی نہیں ہوگا اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیں گے یہ ہم نے نکاح کے معاملات میں بھی دیکھا طلاق میں دیکھا لونڈی غلاموں کے معاملات میں دیکھا بغیر تقوے کے جب شریعت کو لے کر چلیں گے تو اس کا کھیل بنائیں گے تماشا تو بار بار نہ صرف قوانین دیے جا رہے ہیں بلکہ ان قوانین کو کامیابی کے ساتھ نافذ کرنے کی ہدایت کے طور پہ تقوی کا ذکر بہت آتا ہے اللہ کا تقوی کرو وقت و ال وجاہدو فی جاہد فی تفلحون اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اس کی راہ میں جد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے الوسیلہ ذکر آ رہا ہے یہاں پر وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب یا قرب کا ذریعہ نیرنس اختیار کرنا تو کہا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو کس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے ناموں سے دعائیں کیا کرو اللہ دعائیں قبول کرے گا اپنے نیک اعمال کا حوالہ دو مومن بھائی سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہو اس کا بھی تم وسیلہ بنا سکتے ہو کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کسی اور سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ الوسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے الوسیلہ کی دعا کیا کرو اس میں ایک ہی شخص داخل ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں گا جس کو کہ وہ جنت کا درجہ دیا جائے گا الوسیلہ اور الفضیلہ ہم مانگتے ہیں اذان کی دعا کے بعد تو یہ الوسیلہ اور الفضیلہ یہ جنت کے دو درجات ہیں جو کہ مانگے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے الوسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں نیک اعمال سے اس کا اشارہ جاہدو کے اندر ہے جہاد کرو اپنی جان مال سے جہاد کرو تاکہ اللہ کا قرب تلاش کر سکو ان لذیق لو ان لہوم ما فل اردی جمی و مث لہ مفت من عذاب یوم قیامتی ماہ قب بلا منہم و لہم اذاب العلیم خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی اور وہ چاہیں اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں درناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا سار وَالصارق قوت سار قطو فخت و عیدیہ ہما جزا ام بماں قصاب نقالم اللہ عزیز اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اب کہاں سے کاٹو کتنے کاٹو دونوں کاٹو ایک کاٹو کیا کرو یہ سب باتیں عطی و رسول کے ذریعے سے پتہ چلیں گی اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے سورہ مہدا کا زمانہ نزول تقریبا سات ہجری ہے سات اور آٹھ ہجری زمانے نزول ہے اس زمانے تک اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا اپنی پوری آن بان شان و شوکت کے ساتھ سوشل جسٹس موجود تھا اکنامک سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا تھا یہ سب چیزیں موجود تھیں تو اسلام نے پہلے نظام بنائے سسٹمز بنائے اور ان سسٹمز کی حفاظت کے لیے اس کے بعد سزائیں رکھی گئی ہیں تو سزائیں جو ہیں وہ سسٹمس کو سبسرو کرتی ہیں سزاؤں سے ابتدا نہیں کی اسلامی شریعت اسلام لانے کا یہ طریقہ کہ سب کو کوڑے مارنا شروع کر دو سب کو سنگسار شروع کر دو اسلام نہیں چاہتا ہے اس طرح سے کہ ادھر سب کے ہاتھ لڑک رہے ہوں اور سر لڑک رہے ہوں ناوز و ایسا کوئی بربیرک ٹریگر ہیپی ریلیجن نہیں ہے پہلے پوری طرح انتظام کرنا ہے سب کو بیسک ریکوائرمنٹس دے دی گئیں روٹی کپڑا مکان سب کو دے دیا گیا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کوئی اس طرح امن میں خلل ڈالتا ہے تو پھر اس کے لیے سزائیں بھی ہیں تاکہ سسٹمز کی حفاظت کی جا سکے جہاں پر شرعی نظام نافذ ہے شریعت جہاں پر نافذ ہے وہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سب کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں ہم جاتے رہتے ہیں مکے مدینے آپ لوگ جاتے ہوں گے بتائیں کتنے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئے اور پھر سرقہ جو چیز ہے چوری اس کا بھی خاص ڈیفینیشن ہے بہت معمولی چیز کھانے پینے کی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پبلک پراپرٹی اگر ہے مسجد یا پارک یا بیت المال اس میں سے اگر کوئی چیز لے لی جائے اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اسی طرح مشترکہ مال جو کسی کی حفاظت میں یا امانت میں ہو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا پاگل اور نابالغ بھی اس سے مستثنی ہیں ہنگامی حالات اگر ہو جائیں تو یہ سزا ثاقط ہو جاتی ہے کیوں جیسے عزرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا تو یہ سزا سسپینڈ ہو گئی تھی اس لیے کہ سسٹم نہیں رہا نظام نہیں رہا جب نظام ہی نہیں رہے گا تو اس کی حفاظت کے لیے سزا رکھنا بے معنی ہے آج ہم سزاؤں کی پہلے بات کرتے ہیں جب کہ ہر طرح کی فوائشی ہے بدماشی ہے بے انصافی ہے ظلم ہے غربت ہے معاشی استحصال ہے اس میں اگر ذنا کی اور چوری کی سزائیں نافذ کریں گے تو بتائیے کیا ہوگا ان کی نہیں ہوگی کیوس نہیں ہوگا پہلے سسٹم اس کے بعد سسٹم جب آ پھر سزا ف من تابہ میں باد ظلم و اسلحہ فن اللہ یتوب و پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے ظلم سے مراد یہاں پر چوری ہے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی یعنی جو دنیا کی سزا ملی ہے وہ آخرت میں اس کو پاک نہیں کر رہی وہ تو معاشرے کو اس شخص سے بچانے کے لیے یہ سزا اس کو دی گئی ہے ہاں آخرت کی سزا سے اگر بچنا چاہتا ہے تو توبہ کرے ایک شخص کو جب ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی جب اس کا ہاتھ کاٹا جا چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ, کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اس سے میں کرتا ہوں پھر جب اس نے توبہ کی تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا فرمائی اللہ مت اللہ اس کو معاف فرما دے تو کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی ایک دفعہ جب چور کو سزا مل گئی اب کوئی اس کو بار بار چور چور کہہ کر شرمندہ نہ کرے علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ لہو ملک سماواتی والارض میشا و یکفرول معیشہ و اللہ ولاَ کلی شعین قدیر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے کون ہے مراد منافق و من اللہ ہادو یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے سب معاون ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں سب معاون القوم اور دوسروں کی خاطر مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں سب ہدایت کی طلب میں نہیں آتے اور جو اصول اس وقت بتا دیا گیا وہ آج بھی ایپلیکیبل ہے تمام انسان جو کہ قرآن سننے آتے ہیں سب ہدایت کے لیے نہیں آتے اور وہی لے کر انسان اٹھتا ہے جو نیت لے کر آیا ہوتا ہے یقین کریں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی نیت کے حساب سے معاملہ کرتی ہے جو ہدایت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے یہ ہدایت اور اللہ کی رضا اس کو دے دیتی ہے جو اپنی گمراہیوں کی دلیل کی تلاش میں آتا ہے اس کو اپنی گمراہی کی دلیل مل جاتی ہے جو مزید بھٹکنے کی فکر میں ہوتا ہے یہ قرآن اس کو بھٹکا بھی دیتا ہے ہم نے پڑھا ہے نا یو بہی و یادی بہی کثیرہ تو آیا کرتے تھے کچھ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے کچھ منافق اور یہودی بلکہ وہ آتے تھے کہ ہم کچھ باتیں سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد باہر جا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ کا کچھ ملا کر کچھ سچ کچھ جھوٹ اس کے اندر ملا کر آگے بیان کر دیں اور ان کو باقاعدہ بھیجا جاتا تھا اسکیم کے تحت کہ جاؤ تم سن کر آؤ کیا کہا جا رہا ہے تو سم معاون القوم ن آخرین کچھ اور لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے آیا کرتے تھے لمب یا تک یہ وہ لوگ ہیں جو خود آپ کے پاس نہیں آئے کیا کام کرتے ہیں یو حرف الکلم ممبادی مواد ہی کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو مت مانو یعنی اپنے فیصلے پہلے کر کر آتے ہیں پہلے فیصلہ کر کر آتے ہیں کہ ہمیں جو اپنا ہمارا رجحان ہے اسی کے حساب سے ہمیں بات سننی ہے انسان ہدایت سن کر فیصلہ کرتا ہے نا کیا کروں کیا نہ کروں ان کا فیصلہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں وہ ماننا تو ہے نہیں ہاں کچویسی کے لیے یا ٹیڑ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرمایا وہ میں یورد اللہ ہُتنتا ہوں فلن تمل کل مین اللہ ہی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 سم ان کا یہ حال کیوں ہو گیا اس لیے کہ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ کا چسکا لگ گیا ہے جھوٹی بناوٹی میک بلیف باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جب یہ قول طیب قرآن سامنے آتا ہے دل نہیں لگتا بور لگتا ہے اکالون لسہت حرام کے کھانے والے ہیں لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار دیا جاتا ہے چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے موڑ رہے ہیں وما الائ کا اصل بات یہ ہے یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے یعنی اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھوڑا سا ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں یہاں ایک خاص مقدمے کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا تورات کی روح سے اس کی سزا رجم تھی یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ اب کیا ہوا کہ یہودی سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا چاہیے اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے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 انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا مگر ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق تورات کا بہت بڑا عالم تھا خاموش رہا آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرون سے بچایا اور طور پر تم کو شریعت عطا کی کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے اس نے جواب دیا اگر آپ مجھ کو اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو نہ بتاتا واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو ان کو رجم کر دیا جاتا اس کے بعد پھر ہم نے اس قانون میں تبدیلی پیدا کر دی تو اس طرح جب اللہ کی شریعت صرف غریبوں پر نافذ ہو اور امیروں پر نافذ نہ ہو تو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ان نہ انزل نہ طور ہم نے تو نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی ہدایت کس کے لئے جو جنت میں جانا چاہے اور نور اور روشنی یاحکم و بہن نبیون اسی کے مطابق امبیا فیصلے کیا کرتے تھے اور وہ امبیا کون تھے اللدینہ اسلم و وہ جو کہ مسلمان تھے یعنی خود بھی وہ شریعت کے فرما بردار تھے کس کے لیے فیصلے کرتے تھے لدینہ ہادو یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے وہ ربانی اور ربانی اور احبار بھی بے مس من کتاب اللہ کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا ربانی سمجھیے کہ اخلاقی تعلیمات سکھانے والے جیسے کہ ہمارے ہاں امام ہوتے ہیں مسجد کے حافظ ہوتے ہیں درس تدریس کرنے والے لوگ جو اخلاقی تعلیمات لوگوں کو دیں ربانی احبار۔ سمجھی کہ قانونی تعلیمات دینے والے لوگ جیسے مفتی ہیں فقی ہوتے ہیں یا قرآن کی تفسیر لکھنے والے اس قسم کے انہیں اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا تھا وہ قانو علیہ شہدا اور وہ اس پر گواہ تھے یعنی اتنے اچھے لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو ربانی تھے جو ان کے احبار تھے کہ وہ شہید تھے اس کتاب پر ان کا اپنا قول اپنا عمل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں تو کتاب کی حفاظت صرف آگے پڑھا دینے سے یا پڑھ دینے سے یا لکھ دینے سے نہیں ہوتی اصل کتاب کی حفاظت تو عمل کرنے سے ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جائے فلاط وناس و بخشونی ولا تشتروب آیاتی سمنا کلیلہ بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو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 پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی وہی لفظ آ رہے ہیں وہ آتئی نہ انجیل فی ہی ونور اس میں ہدایت اور نور تھا آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کتنے سوالات کتنے اشکالات کتنے کنفیوژن ہیں یہ نتیجہ ہے اللہ کی کتاب کے بند ہونے کا چونکہ نور نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا اس لیے پھر ہم سوالات پوچھتے ہیں ہم کنفیوز ہوتے ہیں جب یہ کتاب کھلے گی نور پھیلے گا ہدایت مل جائے گی وہ مصدقل مابینہ یدئی منت تورتی و ہدم و ماؤزت المطقین اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور تقوا کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی یعنی اس علیہ السلام نے تورات کی شریعت کو برقرار رکھا تھا أَهْلُ یاحکم بِمَا أَنزَلَ بما انضل اللّہ فی وََ بِمَا بما اللَّهُ اللّہ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی وہ فاسق ہیں تو بتا دیا گیا کہ اللہ کی جب کتاب آتی ہے وہ عدالت بن کر آتی ہے اس لیے نہیں آتی کہ اس کو خالی چوم لو اس کو آنکھوں سے لگا لو اور اس کو بہت خوبصورت خوبصورت جزدانوں کے اندر لپیٹ کر اوپر رکھ دو نہیں وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ زندگیوں کے اندر نافذ ہو امپلیمنٹ ہو اور اس کے مطابق زندگیوں کے فیصلے کیے جائیں و انضاب بلحقی مصطق الما بیند من الکتابی و محی من علیہ فہ کُم بین بما انصل اللّہ ولا تتبع اَ و احم ج من الحق پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و بان ہے لہٰذا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور جو حق آپ کے پاس آگیا ہے اس سے منہ مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے دراصل ہم سب اس کے مخاطب ہیں ہم سب سے بات کی جا رہی ہے کہ اسی کے مطابق زندگیوں کے فیصلے ہونے چاہیے لکلن جال نہ من کم شرع ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا مگر اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے یعنی نعمت کا ملنا آزمائش قرآن بہت بڑی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے جو اس کا حق ادا کر دے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا فستبق الْخَيْرَاتِ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو ا اللّہ مَرْجِعُكُمْ مرجیو تم سب کو آخر کار پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس نیکیوں کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے اپنے رب کے پاس چلے گئے فس الْخَيْرَاتِ ان کی زندگی تھی اور جانا تو تھا ہی اللہ کی طرف زندگی تو گزر ہی جائے گی ہر حال میں گزرنا ہے اس کو تو کیوں نہ اس کو بہترین جگہ اور بہترین کاموں کے اندر لگا دیا جائے اور کھپا دیا جائے تم فی ہی پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے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 افا حکم الجاہلیت یبغون تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں ومن من و من اللہ حکم القومی یوقن حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں جاہلیت کی بات کی ہے حکمل الجاہلیہ یہ جاہلیہ دراصل اگر کرونالوجیکل آڈر میں تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو ایک دور تھا اسلام سے پہلے کا اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے آگے بھی ہم پڑھیں گے جاہلیت الولا تو اگر ہسٹورکلی تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ہاں وہ ایک دور تھا گزر گیا اب دوبارہ نہیں آنا اس کو لیکن اگر ہم نفسیاتی یا آئیڈیالوجیکل طور پر دیکھیں تو یہ جاہلیت لوٹ لوٹ کر آتی رہتی ہے جب بھی اسلام مغلوب ہوگا یہی جاہلیت جو ہے وہ دنیا میں چھا جائے گی تو پوچھا گیا ان سے کیا تم کے فیصلے چاہتے ہو اللہ کے دیے ہوئے حکم کو چھوڑ کر تم غیر لوگوں کے دیے ہوئے احکامات ماننا چاہتے ہو اللہ کا حکم تو سب سے اچھا ہے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھیں یا ایو الدینہ آ منولا تتقلیہ نصار اولیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ بعد اولیاء یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں جیسے کہا جاتا ہے نہ کل قفر ملت الواحدہ قفر ایک ملت ہے آپس میں چاہے عیسائیوں یہودیوں کے کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اسلام کے خلاف متحد ہو کر کام کرتے ہیں بار بار ہم سے کہا گیا ان کو ولی نہ بنانا دلی دوست مت بنانا موالات کا رشتہ ان سے مت رکھنا وم یول من کم فنََََََََََّ من ہم انََََََََََََََََََََ اللہ دلقمََََََََََ عمین اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے کہ جو ان کے طور طریقوں کو اپنائے گا ان کی زندگیوں کے طریقے میں رنگ جائے گا اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ المر و دین خلیل ہی ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو تمہارے دوست کا دین کیا ہے اپنی صحبت کو دیکھو اپنی کمپنی کو دیکھو اپنے انکلینیشنز کو اپنے رجحانات کو دیکھو اپنی ویو لینتھ کو دیکھو کہ ہماری ویو لینتھ کس سے ملتی ہے کیا نان مسلمس سے ہماری ویو لینتھ ملتی ہے یا ہماری ویو لینتھ صحابہ سے اور صحابیات سے ملتی ہے اور اگر اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں صحابہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے بہت اجنبی ہیں اور اور باقی خواتین جن کے نام ہم جانتے ہی ہیں ویسٹرن کلچر رکھنے والی وہ بہت فیملیئر ہیں تو اب یہاں پر پرابلم ہے انسان سوچ لے کہ وہ جس قافلے میں شامل ہوگا اس کی منزل وہی ہوگی جن کے ساتھ وہ چل رہا ہوگا اور اللہ نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا تلقع القوم الظالمین ظالم کہا ان لوگوں کو جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناتے ہیں فطر اللزی نفی قلوب ہیں مرد ان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 اہلک ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے یا او حلدین آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کس سے خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے ہم سے میں یر تد من کم جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے یعنی جو دین پر چلتے ہوئے امبیرسمنٹ محسوس کرتا ہے جو بہت ہی اپولوجیٹکلی اسلام پر چلتا ہے جو مڑ جاتا ہے اپنے دین سے منہ پھیر لیتا ہے اپنے دین سے اس کو دین اچھا نہیں لگتا تو کیا ہوگا اللہ کو پرواہ نہیں فصاؤ فیات اللہ بقومن تو عن اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جب مسلمان اپنے دین پر ایسے شرمندہ اس کو اپنے دین کو ایسا گھٹیا سمجھنے لگیں گے تو کوئی بات نہیں اللہ ایک اور قوم اٹھا دے گا کیسے ہوں گے یوہب ہم بہبو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انی اس الو کا حب کا و کا و حب املیب الغنی اللہ کہ اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا اس شخص کی محبت کا جو تیری محبت تک پہنچا دے اور اس عمل کی محبت جو تجھے پسند ہو یحب اللہ ان سے محبت کرے گا وہ یحبو وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے عزلََََََََََََََََ علی المومنین بہت نرم ہوں گے مومنوں پر عزت علی الكافين کفار پر بھاری ہوں گے کفار پر سخت ہوں گے اب نرم ہونا کیا مطلب مومنوں پر کہ مومن کی کوتاہی غلطی دیکھ کر بھی ڈھانکنے کی کوشش کریں گے اس كو اچھاليں گے نہیں پروپیگنڈا نہیں کریں گے ممنوں کو سپورٹ کریں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے سخت ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بدمزاج ہوں گے یا بے انصاف ہوں گے یا ان کا خیال نہیں کریں گے مراد یہ ہے کہ ان سے امپریس نہیں ہوں گے بہت زیادہ امپریس نہیں ہوں گے وہ کفار سے یہ نہیں ہوگا کفار کو اعلیٰ سمجھیں اور مسلمانوں کو گھٹیا سمجھیں اپنی بلیفس پر کبھی بھی کمپرمائز نہیں کریں گے وہ کفار کے سامنے اور مسلمانوں کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں کھپائیں گے زہانت، صلاحیت مال مسلمانوں کی بہتری میں لگانے والے ہوں گے یعنی کی لائلٹیز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی عزتَََََََََََََ القافرین کفار پر بھاری ہوں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے ولاء خافون لو مت لائم اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ خوبیاں اس قوم میں ہوں گی